یہ کس کا موضا تھا جی علیہ السلام کا اب اس پہ آدمی کو کوئی شک گزرے کہ آپ کیا تھے عالم ملغیب تھے تو آگے نفی ہو رہی ہے بھئی ہد ہد ایک پرندہ ہے ہد ہد وہ آپ جا کے دیکھیں اور درختوں پہ بیٹھتا ہے اس کی چونچ مضبوط ہوتی ہے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے سراخ نکالتا ہے اور ایسے زمین کے اندر بھی کیڑے مکوڑے کھاتا رہتا ہے سمجھے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 آ جائے یا تو اس کو میں زبے کروں گا یا اس کے پرن میں ڈالوں گا سزا دوں گا تھوڑی دیر کے بعد ہو دودھ صاحب آ گئے السلام علیکم ارے کہاں گیا تھا اے دکھان پکو سمجھے حد دودھ کہاں گیا تھا عرض کرنے کا حضرت ایک چیز میں ایسی دیکھ آیا ہوں کہ آپ کو اس کا پتا نہیں ہے تو ہو دود بھی وہاں بھی ہو گیا ہے نہیں اور سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا پتا نہیں ہے ایسی چیز میں دیکھ رہا ہے اب علم مغاہب کی نفی ہوگی نہیں ایک تو سلیمان شام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دھوت کہاں چلا گیا ہے علم غاہب کی نفی ہو تو ایک موجہ تھا نا کیا دیکھا بھائی کہنے لگا وہ یمن کا جو قبیلہ ہے نا سبا کا وہاں سے جو آپ کا ہمارا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھ کی ہوئی تھی تاج تھا اس کے سر کے اوپر چمک رہا اور بادشاہی کر رہی تھی اور بڑی افسوس کے بعد یہ ہے کہ وہ سورج پرست سورج کی پوجا کرتے ہیں افسوس اس کا ہے کہ اللہ تعالی کو سیدھا کیوں نہیں کرتے باقی اس کا تخت بھی بہترین ہے تاج بھی بہترین ہے اور مایا حضرت نے چھا پھر میں خط لکتا ہوں لے جا دیکھو جی وہ تفقت دیر حاضری دی پرندوں کی پس فرمایا کیا ہے مجھ کو نہیں دیکھ رہا میں خد ہد کو یا تو ہے کسی بڑے پرندے کے پیچھے مجھے نہیں یا آئے کس سے غائب غائبین جب یقین ہو گیا کہ غائب ہے فرمایا چو یقیناً سزا دوں گا میں اس کو سزا سخت یا البتہ تو زیوے کروں گا اس کو یا لائے میرے پاس بھی دلیل وادے تو ماں کا سغیر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 آگے انی وجہ تم راتن بیا نے تفصیلی بے شر نے پایا ہے ایک عورت کو جو بادشاہی کرتی ہے ان کی یہ بیان کی حالت ملک کی ملک کی حالت یہی بیان کی کہ ان کی بادشاہ عورت ہے بادشاہی کرتی ہے ان کی بہت من کل لکھا ہے اور دی گئی ہے ہر چیز سے اب لوگ جو کہتے ہیں نا کل شاع سے پھر علم غیب ہو جاتا ہے مختار کل بن جاتا ہے کیا اس عورت کو کل شائع ملی تھی دنیا کی کا کل شاع سے مراد ہے ضروریات سلطنت کیا ضروریات سلطنت ملے اس کو دی گئی ہر چیز ضروریات سلطنت سے والا عرش نظیم اور اس کا تخت ہے شان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 آگے ہے نا اللہ یس جدو اصل میں کیا ہے ان لا آپ لا کو زیادہ بنائیں اور ان سے پہلے اللہ مقدر کریں ان انا سے پہلے ہر جار مقدر ہوتا ہے پسونی ہدایت پاتے طرف اس کے کہ سجدہ کریں خاص اللہ کا اب مانا ٹھیک ہے پسونی ہدایت پاتے طرف اس کے لا زائ ہے کہ سجدہ کرے خاص اللہ کا ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یوں کرو پس وہ نہیں ہدایت پاتے کیسے جی ہدایت نہیں پاتے یہ کہ نہیں سجدہ کرتے واسطے اللہ کے اب اللہ کیا ہوگا اصلی ہوگا بس وہ نہیں ہدایت پاتے کیوں ہدایت پہ نہیں ہے اللہ یہ کہ نہیں سجدہ کرتے خاص اللہ کا اللہ دی وہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں میں آسمان سے پوشیدہ چیز کیا نکلتی ہے کیا ہوتا ہے بارش اللہ کے بندے اور زمین سے نباتات نکلتے ہیں اور جانتا ہے جو کو چھپاتے ہو جو کو ظاہر کرتے ہو تو حد ہد سا ہے ہوئے یا نہیں آگے ثمرائے دلیل ہے اللہ اللہ سہان اللہ واہد ہودا اللہ ہے نیتی محبوب مزار وہی اللہ رب ہے عرش بڑے گا اب دیکھو آپ حضرات یہ ہو کا لفظ کتنی بار آیا ہے لا الہ اللہ ہُو اب ہم ہو کا جب ذکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم ضمیر پڑھتے ہیں یہ سارے زمیرے خدا کی ذات مراد ہے پھر قرآن سے ضمیر نکال دو اگر ضمیر تمہیں مزہ نہیں تھا قرآن میں تو بار بار ہے کالسان ضرور جواب ہے سلیمان. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھتے ہیں تو سچ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے خط لے جا تو پرندوں کے ذریعے سلائمان علیہ السلام ڈاک کا کام بھی لیتے تھے میرا خط لے جا آگے نے خط لکھا اس کا مضمون آگے آ رہا ہے سمجھے جی اس کے گلے میں لٹکایا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 سمجھے جن کو حکومت مل جاتے ہے کوئی مشورہ نہیں ہوتا کوئی چیز نہیں ہوتا اپنی من مانی ہی کرتے ہیں وہ اور کے سمجھدار ہے اچھا جی اس حب کتابی حاضا کیفیت امتحان لے جا خط میرا یہ بس ڈال اس کو ان کی طرف پھر ذرا ہٹ جاؤں سے چپ جا بس دے کیا جواب دیتے ہیں یہ خط پہنچ گیا جی کالت یا یو ہل بلکیس کے اجلاس کی کاروائی بلکیس کے اجلاس کی کاروائی کہنے لگی اے درباریوں بے شک میں ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط موزہ دیکھو سلیمان کا احترام کر رہی ہے تو اس کی طرف سے معزہ خط ہے ان من مار بیان نات وہ کس کی طرف سے ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے وائی نبو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مضمون خط بسم اللہ کے نیچے لکھو مضمون خط اور بے شک مضمون اس خط کا یہ ہے بسم اللہ الرحمان رحیم اللہ تعالیہ وات مسلم باس یہ کہ نہ سرکشی کرو میرے مقابلے اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کے کالت طلب مشورہ طلب مشورہ کہنے لگی بلکی اے درباری رائے دو مجھ کو میرے اس معاملے میں اس لیے کہ میری عادت ہے پہلے سے تم سلائے لیتی ہوں نہیں ہوتی میں طے کرنے والی کسی کام کو یہاں تک کہ حاضر ہوتے ہو تو میرے پاس پہلے سے میری عادت ہے ابھی مشورہ دو کالو نہ ارکان سلطنت کی رائے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور جنگ جو ہیں جنگ کر سکتے ہیں اگر حکم ہو آرڈر ہو تو سلیبان کے ساتھ کیا کریں جنگ کریں لیکن اختیارات سب تیرے ہاتھ میں ہیں جیسے آرڈر ہوگا ہم چلیں گے کا ہم ہیں طاقتورولو باسن شدید ہیں اور سخت لڑنے والے لیکن امر امرویل سارے معاملات تیرے اختیار میں پر دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے کالت بلکیس کی رائے بلکیس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ نہ لڑنا چاہیے کیا آئے آئے آئے کاش کے ہمارے لوگوں کو بل کے ذرا تو کم از کم ہوتی وہ کیا, کیا کہہ رہی ہے آ, میری رائے یہ ہے کہ لڑنا مناسب نہیں کیونکہ بڑے بڑے, بڑے بادشاہ جب مخالفانہ طور پہ ملک کے اندر آ جاتے ہیں فساد برپا ہوتا ہے قتل و قتال ہوتا ہے پھر جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر کے ذلیل کر دیتے ہیں تو اپنا ملک بچایا عورت ہو کے یا نہیں بچایا عورت تھو گئی ملک بچا رہی ہے ہمارے حال یہ ہے یہ اپنے ملک کو خود ختم کر رہے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ وائے نہ کامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس سے زیا جاتا رہا ہم اپنا حال تو دیکھیں وہ سمجھدار عورت کم کم کچھ اکال کریں سوچے سے۔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 اور کر دیتے ہیں اس کے عزت داروں کو زلی جو وہاں کے عزت دار ہوتے ہیں وزیر وزرا بادشاہ سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں و کزال کا یا فالون یہ بھی اسی طرح کریں گے کزال کا یا فلون کا من یہ بھی اسی طرح کریں گے وہ انی مرسلا تو ہیں یہ تجویز ہے برائے تفتیش حال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 میرے ساتھ مسالت بھی کر لیں گے میری حکومت بھی بچ جائے گی اور اگر ہدایا انہوں نے قبول نہ کیے تو ہمیں خود حاضر ہونا پڑے گا منقاد ہوں گے ان کے تابع ہو کریں گے اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ پر دیکھنے والے ہوں کہ ساتھ کس کیفیت کے لوٹتے ہیں میرے کاصد پہنچ گئی جی کاسد بڑے کاصد نے ملاقات کی کاسے تو بہت گئے نا آخر مال لے گئے اور میں بڑے کاشید نے سلیمان صاحب ساتھ بات کی تو سلیمان سے کہ اچھا مجھے مال کا بوفا سمجھتے ہو مجھے لالچی سمجھتے ہو لے جاؤ کوئی حدیت مارے قبول نہیں بالکل اس کو کہو کہ بس آیا لشکر پتا چل جائے گا پر جب آیا کاشید سلیمان کے پاس وہ بڑا جو ملا تو گئے تو بہت تھے نا سلیما کا نے استقامت سلیما پر میں کا امداد کرتے ہو تم میری ساتھ مال کے پر جو کچھ دیا ہے مجھ کو اللہ نے بہتر ہے اس سے کہ دیا تم کو بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو ارج ارے میاں کاسدوں کا سردار لارڈ جان کی طرف پالانات یا ہوم الا جہاد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 مال یہ تو بات کہاں چلی تھی جی سلمان علیہ السلام کے پاس نا سمجھے وہاں بات چل رہی ہے پھر سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی یہ خود خود کہتا ہے کہ اس کا تخت جو ہے کیا ہے آلشان ہے تو امید ہے کہ دل کیس آئے گی میں نے جو ڈانٹ دی ہے نا بل کی سائے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس سے پہلے آ جائے گا اس کی فراست کا ہم امتحان لیں سلیمان علیہ السلام کے اجلاس کی کاروائی اب ان کا اجلاس شروع ہو گیا فرمایا سلیمان اے درباریوں تم میں سے کون ہے جو لے آئے میرے پاس تخت اس کا پہلے اس کے کہ آئیں وہ میرے پاس فرم بردار ہو گئے اعلی افریت من الجن افریت کے نیچے لکھو سخر یہ جنو کا سردار تھا یہ جنو کا کیا تھا جی سردار سخر جنی کہا ایک دیو نے افریت مانا دیو بڑا دیو تھا کہا ایک دیو نے جنو میں سے سخر جنی آنا آتی کہا جات مجھے حکم ہونا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 اجلاس سے جہاں بقام کمانے کا کرو اور بے شخ اس کے اوپر میں کبھی ہوں امین ہوں طاقتور بھی ہوں لاؤں گا امانتی ہوں کہ اس کے جواہرات وغیرہ چوری نہیں کروں تھا کال اللہ الكتاب کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا یہ جی کون تھا جس کے پاس علم کتاب کا تھا خود سلیمان یہ تین احتمال ہیں لکھو خود سلیمان نے کہا یا جبریل نے کہا یا آصف بن برخیا جو وزیر تھے سلیمان کے یہ کتنے احتمال لکھتے ہیں تفریحوں والے خود سلیمان یا جبریل یا آصف بن برفیہ وزیر سلیمان علیہ السلام نے خود فرمایا اور میاں تو کہتا ہے کہ اجلاس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا سلام علیہ السلام خود فرمایا اس کو ساکرے جننی ہو تو ادھر منہ پھیرے ایسے منہ پر ایسے کر تو کیا جائے گا اس علیہ السلام کا موجہ ہوا کیا ہوا موضا تو آنند فنن ہوتا ہے اور اگر جبریل تھے تو جبریل کی بھی طاقت تھی ایسے اور اگر آصف بن برفیا تھے تو کہتے ہیں ان کو اس میں آزم آتا تھا کیا اس میں آزم کی وجہ سے آ گیا کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کی علم تھا کتاب کا سلائمان مراد ہو تو سلیمان کو بھی کتاب کا علم تھا ایسے میں تو جبریل تو ویسے کتابوں کا حافظ ہے اور تیسرا ہو تو علم ملا کتاب سے مراد کہ جی اس میں اعظم میں لے ہوں تیرے پاس پہلے اس کے کہ لوٹے تیری ترنڈی گاہ تیری ایک منہ کرو پھر دیکھو پھر جب دیکھا اس کو قرار پکنے والا دئی کا اپنے آگیا جیتا کالا اظہار شکر پر میں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ آزمائے مجھ کو شکر کرتا ہوں یا ناشاکری اور جو شکر کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے جو ناشاکری کرتا ہے تو خدا کو نقصان دے گا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 آ دیکھیں کہ آیا پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی کال نک کے رولا ارشہ بدل ڈالو اس کے تخت کو دیکھیں ہم آیا راہ پاتی ہے اس کی مارتا کی طرف یا ہوتی ہے ان لوگوں سے جو نہیں رہ پاتے پلمواد جات کیفیت امتحان جب آئی بلکی تو کہا گیا اس کو کیا اسی طرح ہے تیرا تخت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 تو کہنے لگے بھائی یہ ایک عادت ہوتی ہے قوم کے اندر جو رسومات چلے آئے نا پرانے پھر بادشاہ چاہے سمجھدار ہو پرانے رسومات پہ پر چلتے رہتے ہیں بات نہ نا سمجھ ان کے قوم سے پرانی رسم چلی آ رہی تھی سورج پرستے کی تو بار رسم کے اندر یہ بھی آ گئی ویسے تو سمجھدار تھی وہ سداحا یہ اضال شبو کہ ایسی سمجھدار اور, اور اور سورج پرست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 پہلے سدا کا ہا مفول تھا اور ماں کانتاب اس کا کیا تھا فائل فیل بوخر پائل نہیں روکا اس کو ان چیزوں اب یہ ہے کہ سدا کا فعل بناؤ سلیمان علیہ السلام کو ہا بنے مفول اول ما کان تابود کیا بنے مغول روک دیا سلیمان نے اس عورت کو ان چیزوں سے جن کی وہ پوجا کرتی تھی سلیمان نے روک دیا کہ اب یہ پوجا موجا ختم تھا مسلمان بن جا ارے بھائی یہ بھی مانو سمجھ آئے یا نہیں آ سمجھ آ واحد گئی اچھا جی میرے محترام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تخت اٹھوا لیا تھا اس میں اپنا موجہ دکھایا نا کیا دکھایا یہ اظہار تھا شان نبوت کا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 تاکہ بلکیس کو پتہ چل جائے کہ میری سلطنت سے سلیمان کی سلطنت بہت اونچی ہے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کتاب تاب جنات وائرہ انسان بہت تھے یا نہیں تو بلکیز کو آتے ہوئے کچھ ٹائم لگا ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے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 تو بلکی جب وہاں سے گزرنے لگی اس نے کہا سمجھا کہ خود پانی ہے دھوکھے میں آ گئی اس لیے وہ اپنی سلوار ذرا پنڈلی سے اونچی کرنے لگی کہ پانی آ گئے. تو سلیمان صاحب دیکھ رہے تھے فراہم کے پانی شانی نہیں ہے یہ کیا ہے شیشہ ہے تو اس کے علم میں آ گیا کہ سلیمان کی سلطنت میری سلطنت سے کیا ہے اونچی ہے دیکھو جی کی حد راہد رستی کہا گیا اس عورت کو داخل ہو جا تم محل کے اندر جب دیکھا اس کو تو گمان کیا اس کو گہرا پانی اور کھول دی اس نے اپنی پنڈ لیے پر میں حضرت انہوں سرحن بے شک یہ محل ہے جڑا ہوا کیسے جی شیشوں سے کالا تاثر بلکی کہنے لگی اے رب واقعی میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ اس سورج کی بات کر کے آپ سلم تو ماں سلیماں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 نہ نکاح ہوا اس بارے میں پران کیا ہے خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں میری عادت توقف کی ہے نا اب ہما اب ہم اللہ جس چیز کو مبہم رکھے تم بھی کا چھوڑ دو مبہم میرا اپنا مسئلہ یہی ہے مبہم سمجھے آ. اللہ کے حوالے جو ہے۔ لیکن بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان کا نکاح ہو گیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے یا اس کو وہاں اپنے پاس رکھا